تا و اصحابك يا نور الله علی ال و اصحابك یا نور الله نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے زینوا مدالسکم بالصلاۃ علی یا فان صلاۃکم علی یا نورلکم یوم القیامہ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلی اللہ علیہ الحبیب صل اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و, و سلام علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے کوئی شخص ان کے گھر پر آیا گھر پر آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے پوچھا گیا کون تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں گھر سے جو جواب آیا وہ جواب اچھا نہیں تھا مناسب نہیں تھا اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور گھر سے جو آواز آ رہی ہے یا گھر سے جو بات آ رہی ہے جو ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ تو ان کی شاع نشان نہیں ہے غیر مناسب ہے چنانچہ یہ بات دل میں سوچ کر یہ وہاں سے واپس جانے لگا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا لاد کے تشریف لا رہے ہیں آپ نے مخاطب کیا شخص کو کہ کہاں جا رہے ہو تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا حضور میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا آپ کی ولایت کا بڑا شوہرا ہے آپ کی زیارت کو آیا تھا لیکن آپ کے گھر سے جو مجھے بات سننے کو ملی آپ کے بارے میں جو کمینٹس ملے وہ غیر مناسب ہیں آپ کی شایان شان نہیں ہے تو حضرت خواجہ الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جو گھر میں ہے میں اس کی بد کلامی پر صبر نہ کرتا تو کیا یہ شیر میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی مشقت پر صبر کرتا تو مدین کے ناظرین اس حکایت سے بھی ہمارے لیے ایک سبق بھی ملتا ہے ایک درس بھی ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو نوک جھوک ہو جاتی ہے اس پر اگر بندہ صبر کرتا ہے برداشت سے کام لیتا ہے تو جس طرح اس کا گھر ایک اچھے طریقے سے چلتا رہے گا امن اور سکون کا گہوارہ بننے کی امید ہے یوں ہی معاشرے کے اوپر بھی اس کے اچھے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے مرکزی سے شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی پھول اطاف فرما رہے ہیں کل بھی سلسلے میں مدنی پھول شامل تھے میں یہ چاہوں گا حضور ایک جو میرے پاس فیڈ بیک ہے اس کا آپ سے اظہار کروں بلکہ یوں کہہ لیں کہ کسی کے محسوسات یہ میں آپ تک جو ہے وہ یہ پہنچاؤں کہ یہ کہنا کہ نگران شورا نے جو مدنی پھول فرمائے ہیں بڑے ریلائبل مدنی پھول ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ جس نے وہ مدنی پھول سنے ہیں وہ تو اپنی ہی بات وہ سن لیتا ہے کہ دیکھو تمہارا کام یہ دیکھو حاجی صاحب نے یہ کہا تھا اب یہ کرو انہوں نے کہا تھا پانی پلا دو تب پانی پلاؤ مجھے انہوں نے کہا تھا برتن کھا کے جو ہے وہ بندہ کچن میں رکھ دیتے تو چلو برتن کچن میں رکھ کے آؤ اچھا جوتے جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے اتار رہے تھے نے سننا نہیں تھا کہ حاجی صاحب نے کیا فرمایا تھا جوتے بھی جو ہےکہ یہاں پہ جوتے بھی یہاں پہ رکھو یعنی اس طرح کا بھی معاملہ ہو رہا ہے اب وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے جہاں یہ چیزیں بیان کی تھیں وہاں دیگر باتوں کا بیان بھی فرمایا تھا کہ ہمارے اخلاق جو ہے عمدہ ہونے چاہیے ہماری بات کرنے کا انداز ہے عمدہ ہونا چاہیے کیا فرمائیں گے آپ اگر کوئی ایسی کشمکش کے اندر ہے تو اس کے لیے آپ کیا مطلب الطاح فرمائیں گے الحمد للہ ربی العالمین اگر کوئی اتنی عمدگی کے ساتھ سن رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں تو میرے لیے تو اول تو خوشی کی بات ہے سبحان اللہ کہ ان کو یہ ساری باتیں یاد رہ رہی ہیں جی اور دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پر اس طرح دورائی ایک دوسرے کے ساتھ کروا دی جائے جی تو اس میں بھی حرج کیا ہے اللہ کہ اگر کوئی ایک یاد دلا دے کہ وہ بدتمیزی تو نہیں نہ ہو رہی کہ بد تمیز نہیں ہے آپ کو وہ کہا بھی تھا کہ چپل اپنی جگہ پر اتار رہے تھے آپ نے کیوں نہیں اتارے تو اس طرح تو نہیں نا اگر کوئی مثال کے طور پر یاد کروا دیا جاتا ہے کہ گھر میں خوشتبئی نہیں ہو سکتی کیا بچوں کی امی بچوں کے ابو کے ساتھ چور کے ساتھ خوشتبئی نہیں کر سکتی لگتا ہے آپ بھول گئے عمران کی باتیں تو یوں مطلب یہ خوشتبئی کا ماحول نہیں ہو سکتا ضروری کہ ہر چیز کو ہم اتنا سیریس لے رہے ہیں اور اپنی عزت <تصفح> کا مسئلہ بنا لیں اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں تو اگر کوئی آپ کی دیکھیں یہ بچوں والی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہے نا کہ اس نے یہ کیا ہے تو دوسرا بچہ کہتا ہے اس کو بھی تو سمجھا اس نے بھی تو کیا ہے یہ بچوں والی عادت ہوتی ہے جو میچور قسم کے سمجھدار قسم کے اور سینسیبل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ یہ درست کر لیں تو جواب میں سامنے والے کی مسٹیک نکالنا شروع نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو درست کرتے ہیں اور پھر کسی اور موقع پر وہ اپنی اصلاح کی جو ان کو بات کرتے کرنی تھی وہ کرتے ہیں خود اگر آپ جوابی کاروائی پر اتر آئیں گے تو تو پھر گھر کا ماحول نہیں نہ بن سکے گا مدینہ ماشاءاللہ کچھ کوز بھی ہے مگر نا اگر کوئی دیکھیں آر دلانا میں نے پہلے ہی عرض کر دی تھی کہ اگر بچوں کی امی بیوی وائف جی. اگر شوہر کو آر دلاتی ہے ہم نے جو یہاں بیان کیا ہم نے بیان کیا نا جی. وہ آپ بیان کریں گی تو آپ کو اور ہمارے بیان کرنے میں فرق ہے <تصال> اور مطلب ہم یہاں جرنل بیان کر رہے ہیں یعنی اگر میں بھی کوئی سامنے پرٹیکولر ایک خاص شخص کو بیان کروں گا نا آپ اپنی بولی کو پانی پلاؤ آپ جوتے اپنی جگہ پر اتارو تو موزے اپنی جگہ پہ اتارو آپ چلیں پلیٹ اٹھائیں آپ ڈائنگ کچن میں جا کر پلیٹ رکھیں تو مے بھی اگر ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے پرٹیکولر پرسن کو اگر یہ کام کروانا چاہوں گا نا ہو سکتا ہے اس کی نصف گرا گزرے میں جرنل بات کر جو اپنے اوپر لے اپنے بھلے کو لے گا جو اب اس کو اپنی ضد اور رنا کا مسئلہ بنائیں وہ اپنی ہی ذات کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کا سبب بن سکتا ہے لہذا آپ یہ جو آپ اگر ڈائریکٹ کسی کو یوں سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے اور ٹنس کرنے بیٹھیں گے تنقید کرنے بیٹھیں گے تو تو کام نہیں چلے گا کہ اس دن یاد نہیں ہے کہ کیا کہا تھا اس دن یاد نہیں کیا تو وہ بھی سامنے والا بھی بولے گا یاد نہیں کیا کہتا کہ شوہر کو ہار دلانی چاہیے شوہر کو تکلیف نہیں دینی چاہیے شوہر کو تنز نہیں کرنا چاہیے تنز تنقید اور تانا بیوی کو بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اس طرح کی جواب اگر یہی ماحول رکھنا ہے تو پھر مثالی گھر نہیں بن سکتا آپ کا آپ کو مثالی گھر بنانے کے لیے اپنی زبان مثالی بنانی پڑے گی باشا. اپنی سوچ مثالی بنانی پڑے گی باشا. اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا آپ اس زوم سے نکل جائیں کہ یہ میرے ہی حق ادا کرے آپ اس کے حق ادا کرنے کیا پتا کہ آپ حق ادا کرتے کرتے آپ بھی دنیا سے جلدی چلے جائیں تو کم از کم آپ کے اوپر تو کسی کے حق تلفی کا قیامت کو بوجھ نہیں ہوگا اللہ انگلش میں کہتے ہیں سب گیو رائٹس گیٹ رائٹس آپ حقوق دیجیے آپ حقوق مل جائے جیلا کون سا شامل کرتے ہیں پھر ایک اور بات ہے اس پر بھی سے مدنی پھول لینے ہیں انشاءاللہ جی ذرا سب سوال یہ تھا کہ جس طرح گھر میں میاں اور بیوی دونوں رہتے ہیں کئی باتوں پر خامن خاموش رہتا ہے بیوی اگر ناراض ہو کے چلی جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا ترکیب ہے کہ جس میں خامن کا غلطی بھی نہ ہو اور اس کے تین بچے ہیں اور وہ بچے کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی جائیں اور اس بات کو تیرہ سے پندرہ دن ہو جائیں تو آپ کیا احساس فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں اپنے شوہر کی دل آزاری نہ کرے اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر ایسا قدم نہ اٹھائے اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ قسم کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میں وہاں رہنا میرے لیے اسی طرح میرے لیے مسائل ہیں تو وہ مطلب کہ کوئی ایسی ریلائیبل ترکیب بنائے کہ جس سے اس کا گھر ٹوٹنے سے بچے البتہ ایسے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ وہ تھوڑی برت باری اور کا مظاہرہ کرے آپ بڑے ہیں یہ بات دیکھیں بڑا ہے نا کہہ دینے سے یا عمر سے نہیں ہو جاتا بڑا تو بڑے کاموں سے بڑا بنتا ہے چھوٹا آدمی بھی اگر کوئی بڑا کام کر کرتا تو میں نے کہتا ہے یار یہ آدمی بہت بڑا ہے بڑے لوگ جو ہے نا یہ ضد نہیں رکھتے مطلب یہ مطلب یہ بنانے کی کرتے ہیں یہ گھر توڑنے سے بچ جاتے ہیں اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ کمپرومائز قسم کی پالیسیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں تو میں ایسے موقع پر یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کے جو ایک ویسے شوہر کی اور مرد کی اپنی ڈگنیٹی تو ہے ایک پوزیشن تو ہے تو ایسی صورت میں وہ دیکھ لے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں کمپرومائز کروں گا تو ہر چیز اپنی جگہ پر اتنی ڈیمیج نہیں ہوگی کیونکہ امیر سنت کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آپ نے چند مرتبہ براہ راست بھی یہ واقعہ بیان کیا مدنی وہ مجھے یاد آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کال کی ان کے گھر والے بھی سن رہے ہوں یا اس طرح کی کئی اور روٹی ہوئی اپنی ماں کے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہوں امیر سون کے پاس ایک کیس آیا وہ مدنی ماحول کے اسلامی بھائی تھے اور بہت پرانی بات ہے اب تو امیر سنت کا اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہونے کا بظاہر کوئی چانس ہی نہیں ہے تو وہ بھی روٹ کر گھر چلی گئی تھی تو امیر سنت تک بات پہنچی کہ اگر آپ وہ بھی آپ کی مرید نہیں ہے اگر آپ سمجھا دیں گے تو اس واپس آ جائے گی امیر سنت نے میٹر کو سمجھا یک طرفہ تو کاروائی کریں تو نہیں ہے اور ان سے بھی بات ہوئی اور بات چیت جب سمجھی تو شوہر کی غلطی نہیں تھی اچھا ضد یہ تھی کہ یہ لینے آئے گا تو ہی لڑکی جائے گی हुँ. یہ ضد تھی اب امیر سنت نے غور کیا کہ میں ایسے کس لڑکے کو بولو کہ تو چلا جاؤ اور پوزیشن بھی تو ہوتی ہے نا آدمی کی اور ایسی صورت نہیں تھی کہ میں اس کو بولو معاملے کی نوعیت ایسی نہیں تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو آ جانا چاہیے آپ آ جائیں کہ نہیں تو وہ ایک طرح سے اس کی گفتگو سے ایسا ظاہر ہوتا کہ وہ تیار ہو گئی تھی لیکن امیر اس نے فرماتے کہ میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی وہ میمن گھرانا ہوگا منا کری دے منا کری دے یہ امیر اس نہیں سر یعنی منا کر دے کہ میں نہیں جاتی اللہ, اللہ, اللہ عقیبار گمان, گمان ہے کہ شاید اسے تک اس کی ماں ہو تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں آتی میں نہیں جاؤں گی پھر گھر ٹوٹ گیا طلاق ہو گئی اللہ کے اس نے دوسری شادی کر لی تو بعد اوقات لڑکی ہے نا لڑکی اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی گھر بچانا چاہتی ہے بس اوقات اس کے کچھ لیفٹ رائٹ اور اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ کار فرما ہوتی ہیں جو اس کو آگے بڑھنے سے بجائے اس کے آگے خوف اور ڈر کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر تو جھک جائے گی تو پھر وہ دیکھ تیرا کیا حال کرتا اللہ ہے. اس طرح گھر ٹوٹتے ہیں بچیوں کو گھر پہ نہ بٹھانا یہی ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری ملید ہے ملید کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ تو بات کریں گے نا داماد سے خوبصورت اچھا بات کریں گے لڑیں گے تو نہیں نا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بات ہو تو سامنے آئے کہ یار غلطی ہماری بیٹی کی ہے اور بیٹی کی اگر غلطی نہیں بھی ہے تب بھی ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کا گھر نہ ٹوٹنے دیں اور بات کریں اور ریئلٹی لیں صرف میں کل موقع نہیں تھا بات کرنے کا اور مجھے بعد میں بھی یاد آیا تھوڑا سا میں یہ کل بھی جو اس طرح کے سوالات آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹے کے جو ماں باپ ہے نا ان کا ایک اپنا کردار ہے اگر انہوں نے بیٹ اپنی بہو کی تھوڑی سی سائٹ لی جائز طریقے پر اور بیٹی کے جو ماں باپ نا ان کا اپنا کردار ہے وہ اگر تھوڑی سی جائز طریقے پر اپنے داماد کی سائٹ لینا تو بہت اچھا انداز ہو سکتا ہے یعنی کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا نا کہ نہیں تم کو ایسا نہیں کرنا تو بیٹا کیا کر لے گا باپ کا لیکن سوسر داماد کو سمجھانے بیٹھے گا نا تو اس کو غلط سمی پیدا ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کی سائٹ لے رہا ہے شیطان نفس اگر سوسر اپنے بہو کو سمجھانے بیٹھے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چونکہ اس کا باپ ہے تو میری بات تو سمجھ میں آئے گی نہیں لیکن اگر اسی کا والد اس کو سمجھانے بیٹھیں گے نا کہ نہیں بیٹی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے شور کے یہ ہی حق ہیں شور کے یہ ہی حق ہیں آپ کو اس طرح گھر میں رہنا ہے شکایت آپ کے بیٹا نہیں آنی چاہیے آپ صبر کرنا تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر شرعی تقاضے مسلحت شرعی کے مطابق اگر یہ بھی انداز اختیار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا کیونکہ دیکھیں بیٹا بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی ایسا نہیں ہے اور بیٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے موبر ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں نارملی ہی طور پر اسکول لائف سے لے کر آج تک کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا آدمی کے ساتھ جب کوئی بیتتی ہے نا تو وہ اپنی مسٹیکس ڈکلیئر نہیں کرتا یہ ایک ایسا گراؤنڈ ریلیٹی میں بیان کر رہا ہوں اور ایسا ایک بیسک نیچر ہے اس سے بچنے والے نہیں ہوں گے میں ایسا نہیں کہہ رہا تو اسی صورت میں میری یہ مدری جائے ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسی فیملی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں کہ جو گھر پر روٹ کر آئی ہیں پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کر رس کرتا ہوں اگر واقعی کو غلطی ہے تو معاف کر کے فون کر کے چلی جائیں کہ میں آ رہی ہوں بس میں آ رہی ہوں میں, میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور گھر میں بیٹھ کر بات کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر کو لگتا ہے کہ اس دیکھیں جسٹیفائی کریں اپنی مسٹیک کو ریئلائز کریں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے مالک ہی مددین وہ روز جزا کا مالک ہے ٹھیک ہے تو آپ ریئلائز کریں کہ یار مسٹیک تو میری تھی چلو اس کو نہیں جانا چاہیے مسٹیک آپ کی تھی بھی تب بھی اس کو آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اس کو دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دینا چاہیے اور آپ کی اگر بری عادتیں ہیں تو اپنے اخلاق اور کردار اور دعاؤں کے ذریعے آپ کی عادتوں کو درست کریں اب چلی گئی ہے نا اور آپ کو لگتا ہے کہ میری مسٹیک ہے آپ تھوڑا آگے بڑھیں اس کی بھی عزت ہے اس کی بھی عزت نفس ہے وہ بھی ایک بعض اوقات ہے کیا ضد نہیں ہوتی مان ہوتا ہے یہ میرے کو فون کریں گے تو میں تلی جاؤں گی تو یہ محبت ہوتی ہے بعض یہ بھی محبت ہوتی ہے ہر جگہ زد نہیں ہوتی ایک ہوتا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں بس تو اس طرح کا تھوڑا سا سدھ کی دیواریں گرا کر اور انا کی دیوار گرا کر تھوڑی آگے بڑھیں گے نا تو کیا پتا کہ اس بار کا جو آپ کا گھر بنے وہ ہمیشہ چلتا رہے رہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ایسا کچھ کریں اور کال کر کے آپ چلی جائیں میرا مشورہ تو یہی ہے ارے میں ایک بھائی ہوں اپنی بہنوں کو یہی مشورہ دوں گا میری اسلامی بہنوں کو اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری کسی بھی اسلامی بہن کا یا میرے کسی بھی اسلامی, بہن کا, کسی بھی اسلامی بہن کا گھر ٹوٹے اور اگر والدین دے کے سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیٹی چلو جو ہوا در گزر کرو چلو ہم فون کرتے ہیں ہم ہم ترکیب بنا ہم تمہیں چھوڑ کر آتے ہیں جا کر محبت سے پھر لڑائی جھگڑا نہیں وہاں لڑکے کے ماں باپ کہہ دیں چل بیٹا اگنور کرو اور چلو اب بہو کو اپنے گھر میں لا کر یا تم جاؤ اپنی سخی رہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے یعنی ہیں ہی نا بہو کی لڑائی شور سے نہیں ہوتی بیوی بی کی لڑائی شور سے نہیں ہوتی گھر میں ہوتی ہے اور میں ان گھر والوں کو کہتا ہوں کہ آپ سے اگر نہیں بنتی شور سے بنتی ہے تو تھوڑا آپ آگے پیچھے ہو جائیں ان کو گھر چلانے دیں یہ ضد نہ کرے گا ہم سے بنے گی تبھی تیرا گھر چلے گا نکاح آپ سے نہیں ہوا ہے نکاح ان دونوں کا ہوا ہے تو گھر چلنے دیں میری جو پرٹی ہے نا وہ یہی ہے گھر چلنے دیں گھر نہ ٹوٹنے دیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بنتی تو وقت دیں بننے کی کوئی گھڑی نہیں ہے یہ کوئی پانچ دن کا میچ نہیں ہے کوئی مطلب دو دو گھنٹے کا میچ نہیں ہے یہ جو ختم ہوگا تو ہارو جیت کا فیصلہ ہوگا اٹس نوٹ اسپورٹس اٹس اے ریئل لائف پریکٹیکل ہے اس میں بہتری آنے کی کوئی مطلب کہ گھڑی نہیں ہے کہ بعضوں کا لمحے میں بہتری آ جاتی ہے اور زندگی بھر گھر چل جاتا ہے ایسے کئی گھروں کے مثالیں آپ کو شاید پتا ہوں گی کہ ٹوٹنے کو ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن ایسا جڑتا ہے کل ہم زندگی گزر جب شہر بہت خوب میسج بھی ہے لیکن پہلے کال کر لیتے ہیں میسج کی طرف بھی آتے ہیں ان جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھی جو آپ نے ترغیب دلائی کہ گھر میں کیسے ہونا چاہیے ایز اے بیٹا ایز اے شوہر ایز اے بھائی انشاءاللہ سے بدل کوشش کریں گے کہ مثالی معاشرے میں بھی اپنا حصہ ادا کریں دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اب دیکھیں میں نے ترغیب دلائی آگے بڑھنے کی اب اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کیجیے گا جو بھی فیملی ممبرس ہیں تو وہ اس کو تو آتا اس کو تو کیا پتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر خالی اس کو تو باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں یہ ہوتا ہے بعض اوقات تو چلو اگر میں باتیں آپ کے گھر بنانے کے لیے کر رہا ہوں تو قبول کر لیجیے بازوں, بازوں نے مانی ہیں بازوں نے مانی ہیں الحمدللہ ان کے گھر آج بھی چل رہے ہیں ماشا بھا. ماشا بھا. مدینہ مدینہ یہاں میسج ہے کہ بیوی بی پر حکم چلانا چاہتے ہیں کس طرح چلایا کریں کیوں چلانا چاہتے ہوکم کیوں چلانا چاہتے حکومت نارمل ایک زندگی گزاریں پیار و محبت سے رہیں یہ یہ کہہ کر زندگی نہ گزارے گا میں حاکم ہوں میں بڑا ہوں میں ہی اب میرے حکم چلے گا نہیں ٹائر کے موٹر سائیکل کے دو ٹائر ہیں دونوں ایک اسے کہتا کہ محبت اور پیار سے چلیں ٹھیک ہے آپ کی نظامت ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کی ہے اور اس کو ہم اپیل بھی نہیں کرتے لیکن مطلب کہ نرم اور شفیق بھی تو حاکم ہوتے ہیں ضرورت نہیں کہ حاکم ظالمی بنے گا کل پر آپ نے بڑی زبردست مثال دی تھی وہ بلی کو مروڑ دینے والی تو دماغ میں یہ کیوں بسا ہوتا ہے کہ میں نے فتح کرنا ہے دل جیتنے والا مزاج کیوں نہیں ہوتا دل جیتنا آدمی اچھے انداز ہے آپ دل جیتنے پر واقعہ یاد آیا شاید اور آؤٹ آف ٹاپک ہے ایک دفعہ عبد اللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر میں داخل ہوئے لوگوں کا ہجوم پڑ گیا ہجوم پڑ گیا خلیف ہارون رشید کا دور تھا خلیف فارون رشید نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں ان کا نام عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ تعالی ہے اور لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے نکلے اور پھر اسی نے کہا کہ بادشاہ تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے آپ نے کہا آؤٹ آف ٹاپک میں اس کو آؤٹ آف ٹاپک نہیں لوں گا یہی دلوں کی بادشاہ تو اچھام پہ حکومت کرنے کا جو مزاج ہے نا وہ سیدھی بات ہے کہ اب میں ملک کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تو بننے سے نا اب میری جو ننی منی ریا ہے نا میرا ننا منا پھول ہے بیٹا ہے بیٹی ہے گھر والے انہی پر میں جو جلاؤ حاکم بن کروں گا میرا حکم مانو گا نہ تھوڑوں گا نہیں تو یہ مزاج تو نہیں ہونا چاہیے کسی کا نہ دادا کا نہ نانا کا نہ باپ کا نہ بھائی کا محبت اور پیار سے رہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت آگے نکل جائے گی چلتے ہیں آگے کال بھی شامل کرتے ہیں میسج ہے یہاں پر کہ کیا بیوی بی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر عید اپنے سسرال میں ہی گزارے ضروری نہیں ہے اس سوال سے کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ مدینہ مدینہ مرحبا جواب ہو گیا جی چلتے ہیں کال کی طرف اور پھر میسج بھی لیں گے انشاءاللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا انڈرسٹینڈنگ میں بھی ہے نا معذرت کے ساتھ اس کو چاہیے کہ فوقیت اپنے سسرال کو دے یعنی کہ ساس کو نہ کہے کہ میری ماں نے کہا کہ عید میرے گھر پہ منانا ماں کو کہہ دے کہ وہ امی چاہتی ہے یعنی ساس کو بھی امی کہتے ہیں امی کی خواہش یہ ہے کہ میں عید یہیں مناؤں یا یہ چاہتے ہیں کہ میں عید یہیں مناؤں تو یہ بھی آئیں ہوں گے گھر میں تو یہاں کی ترکیب ہے تو میں یہاں عید مناؤں گی پھر میں انشاءاللہ شاء اللہ ترکیب کرتی ہوں یعنی کہ اب آپ سسرال آ گئی ہے نا اب امپورٹنس اس کی ہے مش نہ وہ رخصت کر چکے آپ کو کیا بات ہے کیا بات جی نگرانی سورا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیوی سے کس طرح سے پیش آیا جائے اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا بیان مجھے بہت پسند ہے آپ کی آواز مجھے بہت پسند ہے اور ایک بات کہوں گا پلیز امیر ایل سنت سے کہیے گا کہ مجھے نا آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں علی الحبیب جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا جواب دینا مجھے بہت پسند ہے سلو البیب اللہ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور ہمیں آپ کے حسن زن سے بہتر بنائیں اور بیوی بی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ نا آپ تو گزارے کہ ایک اٹھارہ انیس بیس سال کا گھر گھرستی چھوڑ کر جو آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو نیک سلوک ہو اس کی دل آزاری سے بچیں اس کو گھر کے کام کاج میں مشغول لینا ہے مگر ایک بات نشین رکھے کہ آپ بہول آئیں اب برابی لائیں اب ماسی نہیں لائے کام والی نہیں لائیں مطلب ایسا نہ یعنی جس طرح ایک گھر کے دوسرے لوگ آرام بھی کرتے ہیں تو گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں سب اس کی بھی ایک لائف ہے جی جی اس کو ایسا فیلڈ نہ ہو کہ میں مطلب کہ ایک ٹریڈ کھانے کے اندر ہوں اور ایک مطلب کہ جیل میں ہوں اور ایک شیڈیول کے ساتھ میرے کو کی اپنی تو کوئی رہتی نہیں نا اس کا پہلے وہ غالباً جیسے ہی وہ بیاہ کر آتی ہے تو اب اس کا جینا شوہر کے لیے ہے جیسے ہی بچے ہوئے تو پھر اس کا جینا اب شوہر اور بچوں کے لیے ہے اور اگر خاندان عائل. یقین بھائی صاحب مگر اس کی اپنی پرسن ایسا پرسن ایسا پرسن لائل لائل لائل پرسن. پرسنل لائف جو بینگ اے پرسنل ہے یہی پرسنل دیکھیں مطلب پرسنل لائف کیا ہے آپ بولے میں گھر جا رہا ہوں میں کہا کیوں گھر جا رہا تھا آپ بولے میری پرسنل لائف ہے ایک فیملی لائف پرسنل آپ کی فیملی الحمد للہ یہی تو پرسنل لائف ہے پرسن مطلب فیملی میں رہ کر میری یہ تھوڑا سا کاؤنٹر کر گیا میں کاؤنٹر نہیں کرنا یہ میں رہ کر بندے کی کوئی پرسنل یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں تھوڑا سا پرسنل ہے میں رہ کر ہو جاتے ہیں تو گھر میں رہ کر پرسنل نہیں ہوتے اگر وہ بولے میں بھی پرسنل ہو جاتی ہوں بچے بولے میں بھی پرسنل ہو جاتا ہوں بچے بولے میری بھی ایک پرسنل زندگی ہے تو بیوی بولے میری پرسنل زندگی ہے ایک انڈیویجل ایک مطلب کہ گیٹ ٹوگیدر ایک لائف ہے ٹھیک کبھی آپ کو مطالعہ کرنا ہے کبھی ایسی چیز کرنی ہے انہیں پتہ کیا ہوتا ہے بعض اب یہ تھکے ہارے جیسے کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا اس طرح کے ڈسپیوٹیڈ ہو رہے ہیں گھر میں کہ آپ گھر میں گئے اب مثال کے طور پر اب بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد ٹریفک وغیرہ فارغ وغیرہ تیرہ چودہ گھنٹے میں گھر پہنچے اب گھر پہنچے تو گھر پہنچے تو اب وہ بھی زیادہ تو آپ سے کچھ دو باتیں کرنا چاہتی ہوگی گھر پہنچے کیا کھانا تیار ہے ہاں کھانا تیار چلو کھانا لگا لو کھانا لگا لو کھانا کھایا کھانا کھاتے ہوئے ایک دو بات وہ اٹھنا کرنا باورچی خانا یہ وہ پلیٹیں کرنا جی جی جی. اب اتنی دیر میں وہ برتن برتن رکھ کر سب کچھ کر آگا کو کر آ فارے کو کرائی تو آپ بیٹھے ہوئیں اچھا وہ مجھے وہ, وہ کہہ رہی ہوگی نا اچھا مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے yeah. اچھا وہ کچھ تو وہ اٹھ کے چلی جائے گی وہ بولے کہ مطلب گھر آتے ہیں آج ہاں بولو بولو بولو اب وہ بولنا شروع کرے اے اے ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا وہ ایک دن برداشت کرے گی دو دن برداشت کرے گی تین دن برداشت کرے گی وہ بولے گی پھر آخری ایک جملہ نکلے گا اس کے منہ سے میرے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے یا نہیں ہے تو آپ بولو کہ میری بھی کوئی پرسنل لائف ہے یا نہیں ہے یعنی یہ ہوتا ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک جب گھر آتا تھا نا تو گھر آ کر کہتا تھا یہ کیا کر کے یہ کیا کچرا ہے چلو اٹھا اس کو کیا گھر میں تم تماشا مشا صفائی کا خیال نہیں یہ کیا حالت کی ہوئی بچوں کی نیلا دہراتی نہیں ہو اس کو کپڑے اپنے صحیح پہنا ہو یہ تو دیکھو مٹی کتنی ہے کوئی ڈسٹنگ وسٹنگ کرنے آتی نہیں آتی اور وہ حکم کی تعمیل ہوتی چلی جا رہی ہے ایک دن بیوی نے شور کو کہا کہ وہ بچوں کے پیپر ہیں تو ذرا آپ لے کر بیٹھیں یہ میرا کام نہیں ہے میری بھی کوئی پرسنل لائف ہے یہ جملہ پرسنل لائف ہے آپ بتائیے کہ یہ بچے کو تعلیم دینا تربیت دینا یہ آپ کی پرسنل لائف ہوگی اور اب تک جو آپ جو حکم چلاتے رہیے آپ کی پرسنل لائف اس کی پرسنل لائف نہیں تھی کوئی بھی تو یہ تو وہ نہیں ہے نا آپ گھر آئیں تو وہ بھی آپ سے کچھ دو باتیں کرنا چاہتی ہے اس کے احساسات ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی ضرور نہیں کہ قیمت بڑی یا ہم نے کہتے گنا بڑی گفتگو ہوگی لیکن بھی ہیں تو کچھ دو باتیں ہوتی ہیں اچھا پھر کیا ہوگا تھوڑی دیر بیٹھے کھانا وانا کھایا اور اچھا کوئی کام تو نہیں ہے جی اچھا ہو دوستوں کے پاس جا رہا چلے اچھا گئے تین گھنٹے دوستوں کے پاس دو گھنٹے دوستوں کے پاس یہ فیملی لائس نہیں ہے آپ نیکی کی دعوت کے لیے جائیں گے ان شاء اللہ وہ آپ کی رکاوٹ نہیں بنے گی کیونکہ اس کو اس کو اس بات کی امید ہے کہ جو آپ ثباب آپ جو نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں مدنی کافلوں میں جا رہے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں جا رہے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ نمازیں پڑھ نمازیں پڑھانے کے لیے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام یا کوئی بھی اچھی اور نیکی کی دعوت کے کام سے جا رہے ہیں تو اس کو اس بات کی امید ہوگی کہ اگر میں پیچھے صبر کروں گی تو مجھے بھی ثواب سے حصہ ملے گا میں کوپریٹو کر رہی ہوں میں تعاون کر رہی ہوں اور تعاون کرنے والے کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا اس کو ثواب ملے گا تو وہ اس کو اس کو صبر آ جائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل آپ اس کی حق تعلیف اور حق تلفی کیے چلے جائیں اور اس کو وقت بھی نہ دیں اسی طرح بچوں کی امی بعد اوقات یہ بھی انتظار کرتا رہتا ہے اس کا وقت ٹائم ہی نہیں ہے وہ دوستوں سے لگی ہوئی ہے وہ سہیلیوں سے لگی ہوئی ہے سسرال میں لگی ہے میکے میں لگی ہوئی ہے تو اس سے لگی ہوئی ہے وہ بلا تو اس کو جواب نہیں ہے پانی بھی خود اٹھ کے پی رہا ہوتا ہے کھانا بھی خود اٹھ کے نکال رہا ہوتا ہے اور آپ نکال لو نا بابر نہیں پکا کر رکھا ہوا ہے کچن میں تو بڑا احسان کی آپ نے پکا کر رکھا ہوا ہے کیا آپ نے مطلب کہ یہ ہے تو پانی فریج میں ہے مسئلہ نہیں اب نکال کر پی لو اب آپ کا بھی اگر یہ اندازہ زندگی ہے تو یہ اندازہ زندگی درست نہیں ہے جب وہ گھر پر آتا ہے تو بعضوں تو شور گھر پہ آتا ہے اور آ پانی بھی اسی کو بابر کے کھانے میں جا کے پینا پڑتا ہے اخلاقیات کس چیز کا نام ہے اگر آ کر بیٹھے ہیں تو ایک گلاس پانی کا بھر کر اب اس کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کریں اور یہ نہیں کوئی شادی کے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سب ہو گیا یہ لائف ٹائم کی ریسپانسبلٹی ہے کی اور اس جی میں کھانا لگا دوں میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں کب لگا ہوں بھائی بتاتا ہوں تو اس کو تھوڑی محلت دیں پھر دو منٹ کے بعد کھانا لگا دوں تھوڑی اس کو محبت دے اور تھکاو اس کا نہیں نیچ چاہ رہا اور تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی اور اس نے کیا جائے پوچھتی بھی نہیں تم تو نہیں وہ بتا دے گا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا جب آپ کو کھانا لگانا ہو تو میں دوسرے کام میں مصروف ہوں انڈرسٹینڈنگ سے گھر چلائیں پلیز انڈرسٹینڈ سے گھر چلائیں سوال ہے ایس ایم ایس پہ کہ میں اپنی امی کے گھر پر ہوں اور میرے سسرال کے بہت زیادہ مسئلے بن گئے ہیں ہسبینڈ بھی بہت تنگ کرتے ہیں اور وہ لینے بھی نہیں آئے تو کیا کروں رابطہ کریں ان کو بلا ل ہو سکتا ہے وہ آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہو آپ لینے آئے مجھے آپ کے پاس آنا ہے ارے اڑتا ہوا پہنچے میں آپ کو بتاؤں اڑتا ہوا پہنچے بعدوں کا شور انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ مجھے فون کرے گی تو مطلب وہ جیسے موبائل کا چاند پر بھی ہوگا تو چلا جاؤں گا یار مثال دے رہا ہوں بعدوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیا بات کیا کا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ایک بار فون آ گیا تو چل پڑوں گی بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فاصلے والے نا بدے کو کون پہل کرتا ہے فاصلے دور کرنے کا فیصلہ کر لیجیے فاصلے دور کرنے کا فیصلہ کر لیجیے کیسی خوبصورت بات کر ہیں ہمارے اناشاء اللہ یہاں سوال ہے میسج پر کہ داماد کو کیسے ٹھیک کیا جائے کیا ہو گیا اس کا اپنی بیوی سے لڑائی کرتا ہے نرمی سے پیار سے محبت سے ترکیب بنائی جائے اور اگر گھر لے جائے یہ کیسے سمجھائے مطلب کہ دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر واقعی حالات ایسے ہو جائیں نا تو فریقین متمد خوف خدا والے اور سلجھے ہوئے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں ان شاء اللہ تعالی وہ سلو کرائیں گے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا کال کو شامل کرتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عدل اختاری باب المدین کراچی سرچ کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست کا سلسلہ چل رہا ہے کافی دن سے میں دیکھ رہا تھا تو ابھی آپ ماشاءاللہ ترغیب دلا رہے ہیں میاں بیوی کے حوالے سے تو میرے ذہن میں ایک بھی یہ بات آئی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے انسان آپس میں ناراضگیاں رکھتا ہے کب کس کی موت کا وقت قریب آ جائے اور کون چلے اور بعد میں انسان ہوتا رہتا ہے کیونکہ ابھی پچھلا جو پہلا جمعہ تھا ماہر امازان کا ہمارے ایک دور کے رشتے دار ہے ان کی سترہ سالا ایک بیٹی کا انتقال ہوا اور جمعے کون کا انتقال ہوا اور اتوار کو بچی کا میٹرک کا رزلٹ آیا جو کہ گریڈ میں جو ہے نا پلس میں پاس ہوئی تو یہ زندگی ہے انسان اس چیز کو سوچے کہ یار میں آج ہوں کل نہیں ہوں آپ تک میں جو ہے نا ناراغیاں نہ رکھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلسلہ کرنے پر برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دعوت کے ہر مبلک کو خوش رکھے تو یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی شکریہ اور بڑی خوبصورت رہنمائی کی کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر گھر بیٹھی ہوئی ناراض ہو کر اگر اسے اطلاع مل جائے گا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ کتنے صدمے میں وقت گزارے ہو سکتا صدمے میں وقت گزارے اور اگر اس کو پتا چلے کہ میری بیوی بی کا انتقال ہو گیا تو حقائی جائے گا حق تلق ہے وہ مجھے اصل میں صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا کہ وہ صحابیات صاحبیاں جو تھیں ان کی خواہش یہ تھی کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی بنوں اللہ ابا شاید ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں شاید ولہ علم تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ کو جنت میں بھی میری بیوی بننا ہے تو پھر میرے انتقال کے بعد آپ شادی مت کرنا ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کو جو ان کی جو روزہ تھیں انہیں بہت بڑا رشتہ آیا انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں نے جنت میں بھی ان کی بیوی رہنا ہے شادی نہیں کی میں نے جب روایت پڑھی روایت میں نے ایک سے زیادہ دفعہ پڑی ہے لیکن نام یاد نہیں آ رہا یا نام میں میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلطی کر جاؤں روایت پڑھی میں نے کہا یار شوہر کا ہمارے وہ اسابیہ رسول کا کردار ایز اے شوہر اتنا اتنا خوبصور اتنا خوبصور ہوگا کہ وہ اس بات پر مطلب کہ ان کی بچوں کی امی ہیں کی ہے کہ مجھے مطلب اتنا عظیم با اخلاق با کردار شوہر کہ میں مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی ان کی رفاقت مجھے اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ کہتا ہوں جو انہوں نے جواب دیا وہ کتنے مطمئن ہوں گے اپنے بچوں کی امی کے یا زوجہ کے اخلاق سے وہ بھی اس بات پر کمنٹڈ ہیں کہ میں یہ اور اب یہ کر لینا اللہ ایسے جیے نا کہ مطلب ایسا ہو کہ بس آپ اتنے اچھے اتنے پیارے اور اتنے کریم ہیں اتنے کرم والے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دنیا میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں اور مرنے کے بعد بھی اللہ میں جنت نصیب کرے ہمارے گناہ آپ فرمائے تاکہ جنت تو اللہ جس سے چاہے اس کو عطا فرمائے کیونکہ شوہر کے اخلاق کا یہ معاملہ ہے کہ اگر مثال کے پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا وہ طلاق ہو گئی اس سے دوسری شادی کر لی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے شور کا انتقال ہو جائے اس کو طلاق ہو جائے اور اگر وہ عورت مرنے کے بعد اب وہ جنتی ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ جیسے ہے نا کہ وہ مرد کے لیے ہور ہے चीजी تو ٹھیک ہے تم انتخاب کرو تم کس شوہر کے زوجیت کس کو اپنے شور میں لینا چاہتی ہو تو وہ ان میں سے جو سب سے اخلاق والے گے نا سہانا انہیں سبحان اپنے لیے انتخاب اور اگر شوہر نے کے اور بیوی تکلیف دیتی ہے نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کی وہ حوریں جن سے اس کا نکاح ہونے والا یا جو اس کے حصے میں آنے والی ہیں وہ آواز دیتی ہے کہ عورت اسے ہم ستا تو اس طرح کی چیزیں پڑھیں آپ انشاءاللہ تعالی زندگی اچھی گزرے گی صبر آئے گا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت ارشاد ہے بیوی کے متعلق بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تمہیں اس کی کسی بات سے تکلیف پہنچے تو تم اس کی اچھائی پر بھی نظر کرو سبحان جب ہم اچھائی پر نظر کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہماری دور ہو جاتی ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر گیا جسے دروازے پر پہنچا رہا تو اندر سے حضرت کے گھر سے ہی جو آواز آئی نا اللہ وہ ایسی تھی کہ وہ بولے کہ بےچارے خود ہی عزیز تکلیف میں میں کہاں بھی ان سے اپنی تکلیف کا رونا رو رو وہ چلے گئے تو بزرگ کو پتا چلا تو انہوں نے رابطہ کیا تو رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور میں تو آیا تھا اس وجہ سے لیکن اب آپ کے گھر سے آوازیں کچھ ایسی ہیں کہ میں ہی چلا گیا تو اپنے فرمائے میں چند وجوہات کی بنا پر صبر کرتا ہوں نمبر ایک اس کی وجہ سے میں گناہ سے بچا ہوا ہوں میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے دیگر کام کاج کرتی ہے اور میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور اس طرح کی چند چیزیں انہوں نے بیان کی اور اب تو اچھائی کی طرف گئے نا کہ بھائی اس سے مجھے کوئی سپورٹ تو ہے اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے نا تو اس سے آپ کو ایک چیز بہت واضح ہوگی کہ اگر کسی کو اس کی تکلیف دے بیوی سے اگر اس کو واسطہ پڑتا ہے نا تو شریعت کی رہنمائی ہمارے لیے یہ ہے کہ اس پر تم صبر کرو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں کوئی اچھی نیک اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اولاد ہے وہ اولاد اتنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی کہ اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کو آدمی برداشت کر جاتا جی اب آپ کی میسج ہے آپ مل رہے ہیں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں مسکرا بھی رہے کبھی منہ یوں ہو جاتا ہے کبھی یوں ہو جاتا ہے جیسے نہیں کہ میں آپ کو ہی کو دو بات ہے سنا رہا ہوں نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے اپنے اس کا اظہار کر مسائل بتا میں ایک بات اور جو بھی خلاص ہے وہ اس پر جی اس کا نچوڑ حضور یہ نکل رہا ہے کہ شوہر کچھ جگہ پر شوہر پریشان ہے یعنی میسج یہ کیا ہوا یہ میسج پہ سوال آیا ہمارے پاس کہ میں اپنی بیوی کا دل جو ہے وہ کیسے نرم کروں اور کئی جگہوں پر بے چاری بیویاں پریشان ہیں کہ یہ شوہر کیا مطلب ہمارے جیسے کہتے ہیں نا جن بعض پیچھے جی دشوار کر دینا ظالم قسم کے بھی شوہر ہوتے ہیں بڑے وحشت و بربریت قسم کے شور ہوتے ہیں ان کو صحبت و ماحول ایسا ملا ہوتا ہے کہ ان کو یہ تربیت ہوئی ہوتی ہے کہ بیوی بی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو پاؤں کی نوک پہ رکھو انہیں مارو انہیں پیٹو انہیں ڈانٹو انہیں جھاڑو ان کو روپ میں رکھو وہ ڈر ڈر کے جیتی ہیں اللہ کی پناہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے رسول پاس صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں بڑی راہنمائی ہے اور آپ اب ازواج متحرات کے ساتھ بڑے بڑے پیار تھے بڑے بڑے پیارے تھے بڑی خوبصورت زندگی ہے تو ایسے بھی تو حضور بعض اوقات تو ہوتا نا کہ وہ سنتی ہی نہیں ہے غور ہی نہیں کرتی یا مطلب نہیں سنو دی کی طرف آنا ہی نہیں ہے بس جو جو کہہ رہی اب تو ختم ہی ہوگا یہ بھی تو نظام دیک جا ہوتی ہیں زدی ہوتی ہیں دیکھو گھر ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں نا ایسا تو ہے نہیں کہ گھر ٹوٹتے نہیں ہیں جی ہمارے پاس یہ کچھ فگر گھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر اللہ تعالی نے بھی اپنی حبیب کی امت کے لیے مطلب یہ ایگزٹ دیا ہوا ہے نا جو جو لیکن وہ دروازہ کھولنا نہیں چاہیے مگر دروازہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دروازے سے ہمارا ایگزٹ نہ ہی ہو نہ ہی ہونے وہ کہتے ہیں کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے واہ تو زمانہ اللہ کرے ہماری مثال اس انداز سے دے کہ مثالی ہی گھلانے والی ترکیب اللہ نصیب کرے ورنہ آزمائش باستر تو ہے اپنی جگہ پر اللہ نصیب کرے جی آن شامل کرتے بہو کا مسئلہ ہے بہو بول رہی ہے کہ اگر مکان ملے گا جی رہتا ہے اور ان کا اکثر ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے دو تین موٹر پہلے بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اس شرط پر آؤں گی کہ مکان میرے نام کرو کیوں؟ یہ تو بے چارہ مکان آپ کے نام کرے اگر اس کی اپنی چیز ہے اس کی اپنی ملکیت ہے اس کے اپنے پیسے ہیں اس کی مرضی ہے مکان آپ کے نام نہیں کرتا آپ کو مکان یہ تو نے مکان کی بات کی یہاں تو جھگڑے بنے ہوئے ہیں اس بات پر کہ یہ جو زمین ہے یہ آدھی زمین میرے نام کرو اور پھر جو تمہیں پینشن ملی ہے اس پینشن میں سے اتنا اتنا حصہ جو ہے یہ اتنے پیسے مجھے دو تو پھر جو ہے وہ کسروں کی صورت نکالیں گے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جس طرح مردوں میں بعض ہوتے ہیں جن کے دماغ درست نہیں ہوتے اور بڑے مطلب کہ وہ جاہلانہ انداز اختیار کا ہے اس طرح عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کے انداز درست نہیں ہوتے لالچی ہوتی ہیں ہریس ہوتی ہیں اور بیکار قسم کی اپنی سیکیورٹی کے معاملے میں یہ پریشان ہوتی ہیں اور پھر تکلیف دیتی ہیں جو دیکھیے آپ کا جو حق ہے نا جو آپ کا حق ہے شرن جو آپ کا حق ہے اس حق کے لیے بات کرنے میں آپ کو حق حاصل بھی ہے مگر اس حق کی بات کرنے کا ایک اچھا نرم اور عمدہ طریقہ ہے مگر جس چیز میں آپ کا حق نہیں ہے اس کے لیے لڑ کر جھگڑ کر اور اس کے لیے ضد پیدا کر کر آپ اپنا اور دوسروں کے گھر کو خراب مت کریں اس لیے اپنا گھر بنا کے رکھیں اللہ تعالیٰ میں چاہا تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی جی مزید کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ شہزاد اب تاری کرم مرکز رہا لاہور سے میرا یہ سوال تھا کہ بچوں کی امی جب اپنے والدہ کی طرف جائیں تو ان کی غیر حاضری میں پیچھے ان کے اگر ان کا شوہر برتن دھو دے تو اس میں سلائی رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے اور اس طرح کرنا کیسا برائے اس کے بارے میں کچھ سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ اگر شور برتن دوتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں چائے بناتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں کبھی چیز ایسی چیز کر لیتا ہے تو کیا پرابلم ہے اس میں اپنے لیے ناشتہ تیار بولے وہ گھر میں تب بھی کیا پرابلم ہے اٹھ کر اگر مطلب کہ اس نے پتیلیاں اٹھائیں کو دیکچی اٹھائی اور آپ نے پلیٹ اٹھائی اور وہ کچھ اور دسترخوان صاف کری اور آپ نے اس مطلب کے مطلب کے برتن دھو کر رکھ دیے وہ آکر ہو سکتا ہے اچھی ہوگی اس نے اخلاقی پیکر ہوگی اور مطلب کہ ایک اچھے کردار کی مالک ہوگی تو وہ آکر کہے گی کہ میں کر رہی ہوں تو آپ ابھی کہہ سکتے اسے کیا رج ہے اگر میں نے کر لیا ہے تو عمر بن عبد العزیز اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مہمان تھے تو چراغ بجھ گیا تو مہمان نے کہا کہ حضر خادم کو حکم کر دیں وہ جلا دے گا خادم سویا ہوا ہے اس کو بھی تو نیند کی ضرورت پڑتی آرام کی ضرورت پڑتی ہے آپ اٹھے اور آپ نے چراغ جلا لیا پھر آ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چراغ جب بجھا تھا تب بھی میں عمر بین عبدالعزیز تھا چراغ جلا کر آیا ہوں تبھی میں عمر بن ربی اللہ تعالی عنہ آج ان کا مثالیں دیتے ہیں تو اگر آپ کچھ کر لیتے تو کیا ہرا جائے اور گھر میں ایسا کیوں مطلب کیسا ماحول بنے گا پیسہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ان محبت پیدا ہوگی بس عورت کو چاہیے کہ شوہر جب بھی طرح کا کوئی اخلاقی معاملہ کرے تو آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں کہ اس دور میں یہ کرنا جو ہے نا یہ بہت اعلی اخلاق کی علامت آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں کہ نہیں نہیں میں کر لیتی نہیں نہیں میں کر لیتی بولے اس کو کر لے اگر وہ کرتا ہے اپنے دل سے تو کر لینے دیں مگر یہ کرے یہ ضروری نہیں ہے آج آپ نے برتن اٹھایا نہیں آج آپ نے برتن دھویا نہیں کہ زندگی بھر دھوتی رہنا برتن آپ نہیں عبدالوالا. کیوں دل <laughs> بالک نہیں نہیں گھر اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ گھر کے اندر جو ڈسپیوٹ کی ایک اور وجہ بنتی ہے وہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب اولاد جو ہے یہ برسرے روزگار ہو جاتی ہے اور انکم جب گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس پر بھی بعض اوقات گھر میں والدین جو ہیں میاں بیوی آپس میں وہ الجھ جاتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی کمائی ہے باپ کہتا ہے کہ بھئی میری کمائی ہے باپ بولتا ہے کہ گھر پہ میں خرچہ کروں گا جو ماں ہوتی ہے بیوی کہتی ہے کہ میرے بچوں کی کمائی آ رہی ہے تو میں خرچہ کروں گی مجھے پتا ہے نظام کیسے چلانا ہے پیسوں پر بعض وقت جھگڑا ہو جاتا ہے اتنے پیسے لگائے اچھا ہزار روپے لے کر گئے تھے تو ہزار روپے میں سے دو سو بیس روپے کی سبزی آ گئی ایک روپے کا دہی آ گیا تو یہ بنے گئے تین روپے اب باقی جو ہے وہ بچتے ہیں چھ روپے تو وہ چھ روپے جو ہے اب واپس کریں آپ تو یہ بھی بعض اوقات گھر میں ایک ماحول ٹینشن کا سا بنائی بنا ہی رہتا ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے پتہ نہیں گھر کا نظام چلانے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا گیا بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں کہ جو گھر کے ماہانہ اخراجات ہر پندرہ دن یا بیس دن کے ایک ہفتے کا اخراجات یہ اپنے بچوں کے امی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ مطلب کہ ترقی بناتے رہنا بعض اوقات خود اپنے گھر کا خرچہ ایک ایک پائی کا خرچہ خود چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ حساب کتاب خود ہی نپٹا رہے ہوتے ہیں اس میں اگر بچوں کی آمدنی اگر گھر میں آتی ہے اور ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچوں کی آمدنی اور والد کی آمدنی سب کی آمدنی کے ساتھ گھر چلے گا تو اس پر بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ کر لی جائے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ بھائی کس کی کتنی آمدنی کتنی آمدنی سے کتنا گھر چلے گا تو اس پہ کوئی اولاد کو تو چاہیے کہ وہ تو اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہے کہ ہم تو کما رہے ہیں اور یہ کہ جو گھر کے اخراجات میں اگر ہمارا حصہ ملانا ہے تو بالکل ملنا چاہیے تو اس میں اصل میں عورت تو ہے نا اس کو میں کہوں گا کہ وہ سربراہ نہ بنے وہ مطلب یوں نہ کرے کہ میں میں میں میں, میں وہ آپ آپ کرتی رہے میرا خیال اس سی میں اس کی بہتری ہے وا, مدیدہ مدیدہ سبحان اللہ, کون کو شامل کرتے ہیں؟ میرا نام محمد شاہد انصاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر بیوی کا گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے مثال کے طور پہ کھانے کے بعد برتن اٹھا لے چائے پکا دے یا کچھ برتن دھو دے تو کیا وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ ہمارے آکا بھی کام کیا کرتے تھے تو یہ میری ایک سنت بھی ادا ہو سکتی ہے تو کیا یہ سنت کہلائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام <تصالح تصالح> و <علیکم تصالح> رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے سنت تو میں نہیں عرض کر سکتا کہ سنت کی ایک اپنی تعریف ہے مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے امور میں کوئی اپنی اس طرح کی نیتوں کو شامل کر کے حصہ ملاتا ہے تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کریم کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرنا چاہیے کول چلائیے وہ چودا ہیں وہ پردہ نہیں کرتی وہ بار بار بولتے ہیں بار بار بولتے ہیں اس کے کی پردہ نہیں کرتی اس وہ آم کا جو برخہ آج چلا ہوا ہے وہ بایا جس کو بولتے ہیں وہ پہنتی ہیں سوال کے سے مر جو شوہر ہے وہ کس طرح اقدام اٹھائے کہ ان کو پردے کے لیے پردے کے طرح راغب کرے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ جی وہ شوہر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر بیوی بی کو اچھا باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کو جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں محرم ہوتی ہیں ان کو پردہ کرائے ان کو بے پردگی سے بے شرمی بھی بے حیائی سے بچائے اب اگر وہ مقدور بھر جس کو کہتے ہیں طاقتور قدرت بھر جتنی اس کو مطلب اللہ تعالی نے جتنی اس کو گنجائش دی ہے اس کے حساب سے نیکی کی دعوت سمجھانا اور وہ سارے طریقے اگر وہ اختیار کر لیتا ہے جو ایک شریع تقاضے ہیں وہ پورے کر لیتا ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی تو اب شوہر گنہگار نہیں ہے لیکن وہ اگر بے پردگی کر رہی ہے اور جن کا چھپانا فرض ہے وہ بھی مطلب کہ بالکل وہ حساب کتاب اس کا آؤٹ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہوگی تو اگر اس کو سمجھایا جائے اب رہی بات کہ نہیں مجھے سمجھانا ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھا دی جائے امیل کے مدنی مذاکرے سنا دیے جائیں پھر اسے اس ماحول کی طرف بھیجا جائے جہاں پردہ ہے وہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اسلامی आ, بہنوں کا مدنی ماحول ہے اجتماعات وغیرہ میں مدرسۃ المدینہ بالغات میں غز درس وغیرہ میں شرکت کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے اندر وہ پردے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا ماشاء اللہ سوال ہے ہمارے پاس کے میری بیوی روزہ تو رکھتی ہے لیکن گانے بھی سنتی ہے کیسے سمجھاؤں نکی کی دعوت دیتے رہیں اور سمجھانے کا ہی سلسلہ جاری رکھیں مدنی مذاکرہ دکھاتے رہیں الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے وہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی گھر میں مدنی انقلاب کا دلوقتي. ذریعہ یا سبب بن جائے دیگر امیر سنت کے بھی مدنی دارو دارالطین سنت کے ہمارے سلسلے ہوتے ہیں وہ سناتے رہیں پھر گانوں کے پینتیس کفیہ اشعار یہ رسالہ امیر سنت کا وہ گھر میں رکھ دیں تو کوئی رسالہ پڑھتے رہیں گی مدنی ماحول کی طرف بھیج دیں تو وہ بھی ہو جائے گا اور آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں ان شاء اللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا خود کو بچائیے خود کو بچائیے یعنی بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ مت کرو اور اگلا دیکھ رہا ہوتا ہے ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو عجیب و غریب فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب کہ یہ میرے لیے حرام ہے کہ اس کے لیے حرام نہیں ہے جبکہ ہمیں بچنا رہا ہی ہے اگر اگلا نہیں بھی بچتا دو مگر جب عمل ہوتا ہے نا تو اس کی تاثیر کچھ اور ہو جاتی ہے شوہر گاڑیاں بہت دیتا ہے کیا کرے۔ دعا کریں اس کی نیکی کی دعوت دینے کی عادت ہو جائے اور اس کو بھی گھر میں یعنی گھر میں درس شروع کر دیں در سے فیضان سنت کوئی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں دو چیزوں کو آپ اختیار کر لیں میری میرا اسنے زن ہے آپ کو تبدیلی گھر میں نظر آئے گی صرف مدنی چینل چلے اور گھر میں درس شروع ہو جائے یہ دو کام شروع کریں 63 دنوں کا ہدف رکھیں جن کے گھروں میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں 63 دنوں کا یہ ہدف رکھیں میں نہیں کہا 63 دنوں کے بعد کچھ اور شروع کر دیجیے گا نہیں مدنی جو گناہ چیز ہمارے ٹی وی پر آنی نہیں چاہیے تو صرف مدنی چینل چلتا رہے اور آپ کا وہ درس فیضان سنوں کے شروع کر دیں اس میں غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت دیگر رسائل ہیں وہ شروع کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں بہت ہی خوبصورت فرق محسوس ہوگا اس موقع پر یہ بھی کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ جسا قبلہ نے خود ابھی ذکر فرمایا جی ہاں الحمد روزانہ کمو بیش پانچ بج کر پینتالیس منٹ پر فجر کی نماز پاچ پا پا پا. پر پانچ بج کر پچاس منٹ پر کمو بیش صبح الحمدللہ للہ نگران شعلہ دامت برکاتم العلیہ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے اور محتقفین میں بیان ہوتا ہے الحمدللہ اسی طرح کے معاشرتی موضوعات پر عام پائی جانے والی معاشرتی برائیاں کہ جن کو ہم بہت حد تک برائی ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے مگر الحمدللہ انتہائی احسن انداز سے قبلہ نگران نے شبہ دامت برکات علیا ان پہلووں کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور سچی بات ہے کہ اچھی خاصے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں, جاتی ہیں اس سلسلے کو ضرور ملاحظہ فرمایا کریں روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیش پانچ بج کر پچاس منٹ پر الحمدللہ براہ راست مدنی چینل پر محتقفین میں ہونے والا بیان ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے آپ ضرور بال ضرور ملاحظہ فرمایا کریں دینم دینم یہاں صرف میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ جو اس طرح کے گھر گرہستی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چیزیں جو گھر کے اندر فساد یا ٹوٹ پھوٹ پیدا کر رہی ہوتی ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اپنے موضوع میں شامل کرتے ہیں اپنے ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں اور بڑے پیارے اس کے آپ سولوشن بھی اور حل بھی دیتے ہیں تو یہ جو موضوع ہے اس کو آپ اتنا زیادہ کیوں لیتے ہیں آپ اس میں بہت کچھ ہے اگر انسان کے گھر میں سکھ نہیں ہے نا گھر جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کی بڑی بنیاد ہے صحیح. آدمی سکون سے رہنے کو پیار سے رہنے کو پسند کرتا ہے باہر है? ٹینشن ہو گھر میں سپورٹ ہونا تو ٹینشن سے لڑ پڑتا ہے हुँ. گھر میں ٹینشن ہو باہر سپورٹ ہونا اللہ تو باہر کا سپورٹ بھی ہے, اس کے بےچارے کسی کام نہیں آتا صحیح. گھر کی خوشی گھر کی اچھا پھر یہ گھر ہے یہ جیسے یہ ہے نا ابھی صوبان ابھی یہ گھر کے اندر ہیں ٹھیک ہے مگر ایک سٹیج آئے گا کہ یہ باہر نکلیں گے انہوں نے مطلب تعلیم تربیت روزگار جو بھی ہے یہ ہوگا اب میاں بیوی بی ان سے آنی اولاد یہ یہ اولاد یہ آنی ہے معاشرے میں یہاں پر درستی ہے نا تو یہ درست یہ درست ہے تو معاشرہ درست یہ, یہ جو دو افراد ہیں نا یہ ان کو ٹیچر کہیں استاد کہیں معلم کہیں ان کو سب کچھ کہیں افراد کے ہاتھوں میں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کسی بھی حادثے سے بچا ہے اور ان دونوں میں سے اگر ایک کا بھی ٹائر پنچر ہے نا تو جو ہینڈل ڈسبیلنس ہوگا نا اگلا اکبر آپ خود سمجھ سکتے اس لیے میری خود اپنی میں بہت پہلے ہمارے استاد صاحب امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی ان کا جملہ میں نے سنا تھا میں ان کے پاس پڑھتا تھا فرماتے تھے کہ جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے کیونکہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے یہ دو کنبے دو خاندان دو قبیلے لڑ رہے ہیں جب یہ نکاح کے معنی ہے ملنا نکاح کے معنی ملنا ہے جب نکاح ہوتا ہے نا تو دو خاندان دو قبیلے ملتے ہیں اور جب یہ جدائیاں ہوتی ہیں نا اللہ اتنے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں اتنا شیطان کو مواد ملتا ہے اور وہ اتنا کھیلتا ہے اللہ کی پناہ اس لیے اس کا یہ گناہوں کا دروازہ بند ہونا ہی بہتر ہے آپس میں اتفاق اور محبت بہتر ہے بس اب گھر نہ ٹوٹنے دیجیے گا ہم انشاءاللہ کل سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے اللہ کریم ہم سب کو اپنی گھر کو اسلام دین اور شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا کرے عامین بھی جاہدین نبی جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمی مدمہ کے فیضان مدینہ میں ازان شاہ ہو رہی ہے آئی اذان شاہ بھی سنتے ہیں اور میرے سن کی اجازت بھی کرتے ہیں